يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدق هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألغافي بما في الصحيحين كأسر تیسرا مقصد عبادات سے تعلق رکھتا ہے اور اس مقصد میں کئی کتب ہیں ان میں سے نویں کتاب جنائز کے بارے میں ہے اور یہی کتاب جو ہے ان کتب میں سے ہے جن کا تعلق نماز سے ہے الکتاب تاثے اس کتاب میں جنادہ جنادے کے احکام مسائل غسل کفن اس قسم کے مسائل کہ اوپر گفتگو ہوئی اور اب ہم آج سے شروع کریں گے احکام القبر بلکہ احکام القبر کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے اور اس کی ایک حدیث کی شرح بیان کی جا چکی ہے اور اس حدیث کے نمبر ہے چھ سو اکتالیس آج ہم آغاز کریں گے حدیث نمبر چھ سو بتالیس سکس فور ٹو میم اس عدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والی امام امام مسلم ہیں ان ابیل ان ابالحیاج الاسدی جناب ابوالحیاج الاسدی رضی اللہ تعالیٰ نو سے ہے قال و کہتے ہیں قال علی علی بن ابی طالب وہ اسے علی بن ابو طالب نے کہا امیر المین ہمارے چوتھے خلیفہ راشد نبی علیہ حساط اسلام کے داماد جناب علی بن ابو طالب نے کہا الباطمہ علی باطنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں تمہیں اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کیا میں تمہاری وہ ڈیوٹی نہ لگاؤں جو میری ڈیوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی اللہ تدعتم صالن اللہ تمستہ کہ تم کسی بھی مجسمے کو نہ چھوڑو کسی بھی تصویر کو نہ چھوڑو اللہ تمست ہو مگر اس کو مٹا ڈالو اس کو توڑ ڈالو یعنی کہ تمہیں جو بھی مجسمہ نظر آئے اسے توڑ ڈالو جو بھی تصویر نظر آئے اسے مٹا ڈالو یعنی کہ کوئی بھی جاندار چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جس کا مجسمہ جس کا بت باقی رہے یا کوئی ایسی تصویر ہو جو جاندار کی ہو کسی کپڑے پہ بنی ہو یا کسی ایسی چیز کے اوپر بنی ہو اس کو باقی نہ رہنے دیا جائے اس کو تبدیل کر دیا جائے اس کا سر ختم کر دیا جائے اور وہ ممنوعہ شکل میں باقی نہ رہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جاندار چیزوں کے مجسمے اور ان کی تصویریں کتنی خطرناک ہیں کہ نبی علیہ السلاۃ السلام نے باقاعدہ جناب علی کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ ان چیزوں کو ختم کیا جائے اور ابوالحیات صدی کی جناب علی نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ ان چیزوں کا خاتمہ کریں آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے مسلمان گھرانوں میں مجسمے عام طور پہ موجود ہوتے ہیں کسی گھر میں ہرن کا مجسمہ ہوگا اور کسی گھر میں شیر کا مجسمہ ہوگا اور کسی گھر میں دیگر کسی جانور کا یا انسان کا مجسمہ ہوگا بلکہ مسلمان ممالک میں کئی لوگوں کے مجسمے تعظیم کے طور پہ لگائے جاتے ہیں کہ اس کی ملک کے لیے بڑی خدمات ہیں اس کا قوم کے اوپر بہت بڑا احسان ہے اس لیے اس کا مجسمہ فلاں تریخی مقام پہ قائم کیا جائے گا نصب کیا جائے گا اور یہ سب باتیں خلاف شریعت ہیں وہ ساری تصویریں جو ہاتھ سے بنائی جاتی ہیں قلم سے بنائی جاتی ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں شرط یہ ہے کہ وہ تصویر جاندار چیزوں کی ہو ولا قبر مشرف اللہ صبیتا <سَوَّئیتا> آپ نے پہلے کہا کہ ہر مجسمے کو توڑ ڈالا جائے اور ہر تصویر کو مٹا ڈالا جائے پھر کہا ولا قبر مشرفن اور جس بھی قبر کو دیکھو کہ مشرف وہ بلند و بالا ہے اللہ صبیتا ہو مگر اس کو کیا کر دو ہموار کر دو زمین کے ساتھ لگا دو اس سے پتہ چلا اونچی اونچی قبریں بنانے کی اجازت نہیں ہے البتہ اس قدر اونچی قبر بنائی جا سکتی ہے جس قدر اونچی قبر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تھی اور آپ کی قبر کی اونچائی ایک بالشت کے برابر تھی لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس معاملے میں بھی مسلمان واضح طور پہ نبی علی الصلاۃ السلام کی شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں بلند و بالا مزار اور دربار علی شان قبریں جن پہ سنگے مرمر لگا ہوا ہے یہ کثرت سے موجود ہیں اور یہ سب چیزیں خلاف شریعت ہیں اس کے بعد حدیث نمبر 643 643 اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون سے ہیں امام مسلم ان جابر جناب جابر سے روایت ہے جابر سے مراد کون ہے جناب جابر بن عبداللہ الانصاری جو خود بھی صحابی اور ان کے باپ بھی صحابی ہیں رضی اللہ تعالی نما وہ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجسس قبر نبی علی الصلاۃ والسلام نے قبر پہ چونا لگانے سے منع کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر پہ زیب و زینت کی اجازت نہیں ہے قبر عبرت کا مقام ہے سنسان ویران اجڑی ہوئی قبر جس کو دیکھ کر دیگر لوگ کام اٹھیں ان کو موت یاد آ دے تو آپ نے قبر کو چونا لگانے سے منع کیا ہے وہ ایوقع اور آپ نے اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ قبر پہ بیٹھا جائے کیونکہ قبر پہ بیٹھنا قبر کے احترام کے خلاف ہے اور قبر کے دائیں بائیں بیٹھنا مجاور کے طور پہ وہ بھی ممنوع ہے وہ آئیں یوں بنا آ ہی اور آپ نے اس بات سے بھی روکا ہے کہ قبر پہ کوئی عمارت بنائی جائے کوئی بلڈنگ بنائی جائے کوئی کمرہ بنایا جائے اس سے بھی آپ نے منع کیا ہے یہ ابھی تک ہم قبروں کے سلسلے میں جو بھی تعلیمات پڑھ رہے ہیں آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کی ایک ایک بات کی مسلمان خلاف ورزی کر رہے ہیں اور اکثریت خلاف وردی کر رہی ہے بہت کم ہیں جو قبروں کے معاملے میں نبی علیہ اللاط والسلام کی تعلیمات پہ چل رہے ہیں تو قبر کو چونا لگانا اور اسے خوبصورت بنانا مجاور بن کے اس کے پاس بیٹھنا قبر پہ بلڈنگ قائم کرنا یہ سارے امور خلاف شریعت ہیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ کام خلاف شریعت ہے تو پھر نبی علیہ السلاط اسلام کی قبر پہ بلڈنگ کیوں ہے ایسے لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آپ نے قبر پہ بلڈنگ بنانے سے روکا ہے لیکن نبی علیہ صلاحت نبی ہیں اور نبی کا ایک خاص مقام ہے آپ جب فوت ہوئے تو صحابہ کے نام نے میٹنگ کی کہ آپ کو کس مقام پہ دفن کیا جائے تو جناب صدیق رضی اللہ علیہ نے حدیث بیان کی تھی کہ نبی علی سادت نے فرمایا تھا نبیوں کو وہاں پہ دفن کیا جاتا ہے جہاں پہ ان کی روح قبض ہوئی اور آپ کی روح قبض ہوئی ہے آپ کے حجرے میں جناب عائشہ کے حجرے میں اس لیے آپ کو اسی مقام پہ دفن کیا گیا جہاں پہ آپ کی روح قبض ہوئی تھی ایسا نہیں ہے کہ قبر بنانے کے بعد اس پہ بلڈنگ کیمپ کی گئی ہو بلکہ پہلے سے حجرہ موجود تھا جناب عائشہ کی رہائش تھی اور آپ کو وہاں پہ دفن کیا گیا اور یہ سارا کام حدیث کے مطابق ہوا وہی کے مطابق ہوا اللہ کی طرف سے ہوا جب کہ عام مسلمان کو کہاں دفن کرنا چاہیے قبرستان میں کیونکہ اس کو گھر میں دفن کریں گے تو اس کا نقصان ہے کس کا نقصان ہے میت کا عام قبرستان میں آپ دفن کریں گے جو بھی آئے گا قبرستان میں داخل ہونے کی دعا پڑے گا ساری قبرستان میں جتنے بھی لوگ دفن ہوں گے اگر وہ توحید والے ہوئے مسلمان ہوئے سب کو فائدہ ہو جائے گا اس دعا سے ہر آنے جانے والے کی دعا لگے گی ہر آنے جانے والے کی دعا کا اس کو فائدہ ہوگا اگر آپ اسے اس کے کمرے میں دفن کر دیں گے وہاں کون دعا کرے گا کبھی کبھار اس کا بیٹا آئے گا یا کوئی اور استدار دار آئے گا تو دعا ہوگی ورنہ اسے کوئی دعا نہیں ملے گی جب کہ نبی علی صبح کا معاملہ سب لوگوں سے مختلف ہے آپ بخشے بخشائے ہیں آپ پکے جنتی ہیں اور پھر آپ پہ بار بار درود پڑا جا رہا ہے سلام پڑھا جا رہا ہے لوگ جس جگہ پہ بھی ہیں آپ پہ درود پڑھ رہے ہیں سلام پڑھ رہے ہیں تو اس لیے نبی علی صاحب سلام کا معاملہ مختلف ہے اور پھر جب آپ کی قبر بنی ہے جناب عائشہ کے حجرے میں تو وہ حجرہ مسجد کے اندر نہیں تھا بلکہ مسجد سے باہر تھا وہ تو جب صحابہ کرام کی حکومت ختم ہوئی بعد میں دوسرے لوگوں کی حکومت آئی تو ان کی حکومت کے زمانے میں مسجد کی توثیق کی خاطر حجرے کو مسجد کا حصہ بنا دیا گیا اور وہ کام درست نہیں تھا اس زمانے کے علماء کرام نے اسے غلط قرار دیا اس پہ انکار کیا اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 644 کی طرف 644 اس حدیث کو کون سے امام نے اپنی کتاب میں جگہ دی امام مسلم نے عن ابي مرثد بن الغنوي روايت کے سي ابو مرثد الغنوي رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لت علی القبور قبروں پہ نہ بیٹھو ولا تسلیہ اور ان کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو تو قبروں پہ بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں کیونکہ قبروں کی توہین ہے قبروں کے احترام کے خلاف ہے قبروں کے ادب کے خلاف ہے کہ آپ قبر پہ بیٹھ جائیں اور قبر کے دائیں بائیں مجاور بن کر بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں جیسا کہ پچھلی حدیث سے معلوم ہو چکا اور قبر کتر منہ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں چاہے آپ نے نماز کس کے لیے پڑھنی ہو اللہ کے لیے پڑھنی ہو آپ نے یہ نہیں کہا کہ قبر والے کے لیے نماز نہ پڑھو آپ نے کہا کہ قبروں کی طرح منہ کر کے نماز نہ پڑھو یعنی کہ نماز چاہے آپ نے اللہ کے لیے پڑھنی ہو قبروں کی طرح منہ کر کے نہیں پڑھیں گے کیونکہ قبروں کی طرح منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو قبریں کیا بنیں گی نماز عبادتگاہ اور شریعت نے قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے روکا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہونے سے پہلے پانچ راتیں پہلے فوت ہونے سے کچھ دیر پہلے فرما رہے ہیں کہ لوگ اللہ کی لال تو یہودیوں نے سایوں پہ کہ انہوں نے اپنے نبیوں اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو کیا بنا لیا تھا سجدہ گاہیں بنا لیا تھا قبروں کے پاس آ کے سجدے کرتے تھے چاہیے اللہ تعالی کو کرتے تھے۔ فرمایا تم یہ کام نہ کرنا میں تمہیں اس کام سے منع کر رہا ہوں روک رہا ہوں اس لیے قبروں کے پاس نفل پڑھنا قبروں کے پاس دعا کے لیے اسپیشلی جانا کہ فلاں بزرگ کی قبر کے پاس دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ سن لے گا یہ اس قبر کو عبادت گاہ بنانا ہے اور یہ ممنوع ہے البتہ شریعت نے یہ عجادت دی ہے کہ قبر کے پاس جا کر قبر والے کے لیے آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اور جب اس کے لیے دعا کریں گے تب آپ اپنے لیے بھی ساتھ کہہ لیں گے کہ اللہ اس کو بھی معاف کر دے مجھے بھی معاف کر دے لیکن بنیادی مقصد کیا ہے کہ قبر کے پاس جا کے قبر والے کے لیے دعا کروں گا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے کہ اس لیے جا رہا ہوں کہ قبر کے پاس جا کے اپنے لیے دعا کروں گا وہاں پہ دعا کروں گا تو اللہ سنتے ہیں اس کے بعد باب نمبر اٹھائیس باب نمبر اٹھائیس کیا ہے باب المی تو یوردعلیہ مکاد میت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اس کا ٹھکانہ یعنی کہ میت کو جب قبر میں دفن کرتے ہیں تو اسے اس کا وہ ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے جہاں اس نے پہنچنا ہے جنت یا جہنم حدیث نمبر چھ سو پینتالیس سکس فور فائیو قوف اس حدیث کو اپنی اپنی کتب میں جگہ دی ہے کنہوں نے امام بخاری نے اور امام مسلم نے عمر رضی اللہ عنہ روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم اذا ادا ماتا یقیناً جب تم میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو علی دا علیہ مکاد و بلغداتی تو صبح و شام اس کے سامنے اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے مکد سے مراد کیا ٹھکانا الغداتی الْغَدَاتِ صبح ولاشی اور شام ان انکان من اہل جنت فہمن اہل الجنّ اگر وہ جنت والوں میں سے ہے تو جنت والوں میں سے اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے وہ انقان من اہلی نارف امین اہلی نار اور اگر وہ جہنم والوں میں سے ہے تو جہنم والوں میں سے اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے فیوقال تو اس سے کہا جاتا ہے ہاد مک کا یہ ہے تمہارا ٹھکانہ حتیٰ تھک اللہ ملقیامہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھائے گا قیامت کے دن کہاں سے اٹھائے گا قبر سے پھر تو اس ٹھکانے میں پہنچے گا فی الحال تو قبر میں ہی رہے گا اس حدیث سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ جنت اور جہنم بر حق ہیں اور ان پہ ایمان لانا ضروری ہے جن کا ان پہ ایمان نہیں اس کے آخرت پہ سے ایمانوں میں ایمان نہیں ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا دوسرے نمبر پہ یہ پتہ چلا کہ مرنے والے کو قبر میں صبح و شام اس کا وہ ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے جہاں اس نے قیامت کے دن جانا ہے داخل ہونا ہے پہنچنا ہے اگر جنتی روح ہے تو اسے جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور اگر جہنمی روح ہے تو اسے جہنم میں سے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور یہ قبر کے عذاب کی ایک شکل ہے روزانہ جس کو جنت نظر آئے گی وہ کتنا خوش ہوگا اسے کتنی راحت ملے گی کتنا سکون ملے گا اور جسے روزانہ جہنم دکھائے جائے گی اسے کتنا عذاب ملے گا کتنی تکلیف ملے گی تو یہ عذاب قبر کی ایک شکل ہے اس سے پتہ چلا عذاب قبر کیا ہے برحق, برحق, برحق ہے اور اے صدیسی بھی پتہ چلا کہ قبر والوں کو کب اٹھایا جائے گا قیامت کیا کے دن اس سے پہلے نہیں اٹھایا جائے گا اس کے بعد حدیث نمبر اس کے بعد باب نمبر انتیس باب سوال القبری واداب ہو یہ باب ہے قبر کے سوال کے بارے میں اور قبر کے عذاب کے بارے میں حدیث نمبر چھ سو چھیالیس سکس فور سکس قف اس حدیث کو اپنی اپنی کتب میں جگہ دی ہے کنوں نے امام بخاری نے اور امام مسلم نے ان انس نے مالک رضی اللہ تعالی عنہ انس بن مالک رضی اللہ سے سرویت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا وضع قبری ہی کہ بندے کو جب اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے ڈال دیا جاتا ہے و طوللہ انصاب ہو اور اس کے ساتھی اس کو چھوڑ کے واپس چلے جاتے ہیں وہ ان نحلس نان عالم اور بشک وہ یقیناً سن رہا ہوتا ہے ان کے جوتوں کی آہٹ کو ان کے جوتوں کی چاپ کو تو عطا ہو یہ جواب ہے ادا کا یعنی کہ جب اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اس کے ساتھی اس کو چھوڑ کے واپس چلے جاتے ہیں اور جانے والوں کے جوتوں کی آواز وہ سن رہا ہوتا ہے تب اس کے پاس دو فرشتے آتے اس سے کیا پتا چلا کہ قبر والا قبر میں سنتا ہے یا نہیں سنتا اس कि سے پتا چلا کہ قبر والا باہر کی آواز سنتا ہے جبکہ قرآن کہتا ہے کہ وہ कि जो भी کے جو بھی قبروں میں ہے انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے قرآن کہتا ان نقلا جو فوت ہو گیا اسے آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے تو حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ ان کے جوتوں کی چاپ اور آہٹ کو سنتا ہے اب یہاں پہ کئی لوگ گمراہ ہو گئے کچھ وہ جو کہتے ہیں قرآن نے کہہ دیا جو بھی قبر میں ہے وہ نہیں سنتا یہ حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے اس لیے اس حدیث کو نہیں مانا جائے گا اس لیے اس حدیث کو نہیں مانا جائے, نہیں مانا جائے گا حالانکہ حدیث کہاں آئی ہے حدیث کس کتاب کی ہے بخاری اور مسلم کی ہے بلکہ دیگر کتب میں بھی آئی ہے کہیے کتب میں آئی ہے اور دوسرے نمبر پہ کون گمراہ ہوئے جنہوں نے قرآن کو نظر انداز کر دیا پہلے گروپ پہ نے کس کو نظر انداز کیا دوسرا جنہوں نے قرآن کو نظر انداز کر دیا اور کہا حدیث میں آ گیا ہے کہ مردہ جانے والوں کے جوتوں کی آرٹ کو سنتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں جو بھی آپ بات کریں گے وہ سنیں گے صحیح موقف کیا ہے وہ ان دو غلط اقوال کے درمیان میں ہے وہ کیا کہ قرآن نے اصول دے دیا ضابطہ دے دیا کہ جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے, نہیں سنا سکتے اور حدیث نے بتا دیا کہ جب آپ میت کو دفن کر کے واپس جا رہے ہوتے ہیں تب وہ کیا سنتا ہے صرف جوتوں کی آرٹ سنتا ہے یہ نہیں کہا کہ ہر چیز کو سنتا ہے ورنہ نبی علی فرماتے۔ وہ تمہاری باتیں بھی سنتا ہے جب تم دفن کر کے واپس جا رہے ہوتے ہو وہ تمہاری دعائیں بھی سنتا ہے جو تم اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے کر رہے ہوتے ہو وہ تمہارے رونے کی آواز کو بھی سنتا ہے جب تم روتے ہوئے واپس جا رہے ہوتے ہو آپ نے اتنا کہا کہ وہ تمہارے جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے ہم الحمد قرآن بھی مانتے ہیں حدیث بھی مانتے ہیں قرآن نے بتا دیا عام ضابطہ دے دیا ہمیشہ ہمیشہ کا کہ جو بھی قبروں میں انہیں آپ اپنی آواز حدیث نے بتا دیا لیکن جب تم میت کو دفن کر کے واپس جا رہے ہوتے ہو تب وہ تمہارے جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے ہمارا اس پہ بھی ایمان اس پہ بھی آپ کو یہ ہم سے پوچھے کہ ہم قبر والے کو سلام کرتے ہیں سلام سنتا ہے ہم کہیں گے نہیں قبر پہ کھڑے ہو کے اس سے کہا جائے کہ ابھی فرشتے آنے والے ہیں ان کے سوالوں کا جواب یوں یوں دینا کیا وہ سنتا ہے جواب یہ کہ بالکل نہیں سنتا تو قرآن کی عید سے قرآن نے اصول دیا ضابطہ قاعدہ بیان کیا قرآن کے اس اصول سے اس سنا اتنا ہی رکھیں گے جتنا کہاں آیا ہے حدیث میں آیا ہے دوسرے نمبر پہ یہ آیا ہے کہ بدر کے مردوں کو نبی علیہ الساط نے اپنا کلام سنایا تھا اور وہ آپ کا معجزہ تھا معجزہ وہ ہوتا ہے جو عام اصولوں سے ہٹ کر ہوتا ہے عام قاعدوں اور ضابطوں سے ہٹ کر ہوتا ہے اسی لیے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں اگر ہر آدمی قبر والوں کو اپنی آواز سنا سکتا ہے تو پھر موئزہ تو نہ ہوا نبی علی السلام کے یہ تو ہر کوئی سنا سکتا ہے تو آپ فرماتے ہیں تب کون آتے ہیں دو ہم نے یہ چیز کبھی دیکھی یہ غیبی چیز ہے اور ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں کہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اللہ کے سول نے میاض کیا تو یہ غیبی بات ہمیں معلوم ہوئی کس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیا یہ غیبی بات جان لینے سے ہم عالم الغیب ہو گئے نہیں چند غیبی باتیں ہمیں معلوم ہو گئیں نبی علیہ السلات و اسلام کے ذریعے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں عالم الغیب ہوں یا آپ عالم الغیب ہیں عالم الغیب ایک اللہ ہے جس سے کوئی بھی بات مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے اور تو اور نبی علی اللہ اسلام بھی عالم الغیب نہیں ہے حالانکہ آپ کے پاس بہت ساری غیبی باتیں تھیں لیکن جو غیبی باتیں آپ کو بتائی گئیں وہ ان غیبی باتوں کے مقابلے میں جو آپ کو نہیں بتائی گئیں بہت کم ہیں اور عالم الغیب وہ اللہ ہے جس سے کوئی بھی بات مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد وہ فرشتے آتے ہیں تو اس کو بٹھاتے ہیں رجول تو, تو کیا کہتا تھا اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ تھا اس آدمی کے بارے میں کس آدمی کے بارے میں راوی کہتے ہیں علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے مراد کون ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث کہہ رہی ہے کہ فرشتے کیا کہتے ہیں تمہارا کیا عقیدہ کی تھا اس آدمی کے بارے میں اس آدمی یہ بھی نہیں کہا اس آدمی کیا کہا اس آدمی حاضہ اور اس کا لفظ اس کے بارے میں بولا جاتا ہے جو موجود ہو ساتھ سامنے بیٹھا ہو کیا نبی علی صلاحت سوال و جواب کے موقع پہ قبر میں موجود ہوتے ہیں کئی لوگوں نے یہ رائے اپنائی ہے انہیں الفاظ کی وجہ سے کہتے ہیں اس میں اشارہ ہادہ قریب کے لیے ہوتا ہے جب فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اس آدمی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں یا کم از کم آپ کی شکل دکھائی جا رہی ہوتی ہے آپ کی تصویر دکھائی جا رہی ہوتی ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ نبی علیہ سات وہاں پہ خود ہوتے ہیں یا آپ کی تصویر دکھائی جا رہی ہوتی ہے جہاں تک تعلق ہے اس میں اشارہ ہادہ کا کے قریب کے لیے ہوتا ہے تو اس میں کوئی شک و کے قریب کے لیے ہوتا ہے لیکن کئی دفعہ اس کا استعمال اس کا اطلاق اس پہ بھی ہوتا ہے جو ذاتی طور پہ موجود نہیں ہے لیکن آپ کے ذہن میں موجود ہے بخاری شریف کی مشہور و معروف حدیث ہے جس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نے وہ مکالمہ ذکر کیا ہے جو روم کے بادشاہ ہرقل اور ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ کے مابین واقع ہوا تھا ہرقل نے پوچھا تھا ایم اقرب السبن بہادر رجول تم میں سے اس آدمی کے ساتھ رشتہ داری کس کی زیادہ ہے کس آدمی کے ساتھ اس آدمی کے ساتھ مراد کون تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جب ہرقل روم کا بادشاہ ابو سفیان سے یہ سوال کر رہا تھا شام میں ایلیا میں بیت المقدس میں تب آپ کہاں تھے مدینہ میں آپ مدینہ میں تھے فاصلہ ایک مہینے کا اور وہ آپ کے بارے میں پوچھ رہا ہے استعمال کیا کیا اس نے ہادہ اس میں اشارہ قریب والا کیوں کیونکہ کیسرے روم جو ہے اس کے ذہن میں بھی ہادہ سے ملاد محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو سفیان اور باقی جو سامین تھے ان کے ان کو بھی پتا تھا گفتگو کے اس کے بارے میں ہو رہی ہے اس لیے کئی دفعہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی اس آدمی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں جو دور بیٹھا ہوتا ہے اور لفت وہ استعمال کرتے ہیں جن سے لگتا ہے کہ جیسے وہ قریب بیٹھا ہوا ہے میں اس کی مثال کئی دفعہ دیتا ہوں کہ آپ کی بیٹی آتی ہے کہاں سے سسرال سے اور وہ باتیں کر رہی ہے کس سے اپنی ماں سے کس کے بارے میں ساس کے بارے میں ساس کہاں ہے کسی اور شہر میں اب لفظ کیا بولے گی امی یہ عورت بڑی سخت عورت ہے کیا کہہ رہی یہ عورت جب کہ وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے وہاں پہ ہے لیکن بیٹی کو بھی پتہ ہے کہ میں گفتگو کس کے بارے میں کر رہی ہوں ماں کو بھی پتہ ہے ذہنی لحاظ سے وہ قریب ہے ذاتی طور پہ موجود نہیں ہے ذہنی طور پہ موجود ہے براہ نبی علیہ سا اسلام کے بارے میں یہ قیدا کہ آپ حاضر ناظر ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے فأم المؤمن فیقول اب سوال ہو گیا کیا سوال ہوا کہ تمہاری کیا رائے تھی اس آدمی کے بارے میں تو آپ فرماتے ہیں فعم المن جہاں تک تعلق ہے کس کا مومن کا فیقول تو وہ کہتا ہے اشہد اللہ رسول گواہی دیتا ہوں کہ بے شک وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں یہ ہے نبی علیہ السلاط اسلام کے سب سے بڑے دو لقب کیا آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے کیا ہیں آج لوگوں نے نئے نئے اپنی طرف سے لقب دینے شروع کر دیے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم آپ کو کوئی بڑا لقب دے رہے ہیں شاید آپ کی عزت میں اضافہ کر رہے ہیں حالانکہ جو لقب اللہ نے دیے ان سے بڑھ کر القاب نہیں ہیں کوئی کہتا ہے سرکار کوئی کہتا ہے تاج دار مدینہ اس قسم کے نئے نئے الفاظ ہیں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جتنے بھی ایسے الفاظ لے آئیں جتنے بھی لقب اللہ کے رسول کو دے دیں یہ سارے لقب ان القب سے چھوٹے ہیں جو لقب آپ کو کس نے دیے ہیں اللہ تعالی نے دیے اس آدمی سے کہا جائے گا کس سے مومن سے اسے کہا جائے گا الى مقعدك من النار اپنے جہنم والے ٹھکانے کی طرف دیکھو قد ابد اللہ بھی مکادم یقیناً اللہ نے تمہیں اس کے بدلے میں جنت کا ٹھکانہ دے دیا ہے کہ تمہارا ایک ٹھکانہ جہنم میں بھی موجود ہے اور ایک جنت میں اب کیونکہ تم نے ایمان اختیار کیا تو پہ رہے قبر میں تم نے جواب بھی درست دیے ہیں اب وہ جہنم والا ٹھکانہ دیکھ لو جس سے اللہ نے تمہیں بچا لیا ہے اور اللہ تمہیں کہاں بھیج ہے اب جنت میں اور یہ ہے تمہارا جنت والا ٹھکانہ فی الحما تو وہ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے یہ اس کو خوشی دینے کے لیے یہ کیا ہے خوشی وہ دیکھتا ہے الحمدللہ اتنی خطرناک جہنم کی آگ سے اللہ نے مجھے بچا لیا ہے اتنے خطرناک ٹھکانے سے اللہ نے مجھے بچا لیا ہے الحمدللہ یہ جنت مجھے ملے گی خوش ہوتا ہے راحت ملتی ہے سکون ملتا ہے اطمینان ملتا ہے اور یہ قبر کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے زادہ فی روایت البخاری اور امام بخاری کی روایت میں اضافہ آیا ہے کیا آیا ہے اضافہ آیا ہے یہ اضافہ کس نے کیا ہے آپ انسب مالک بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بخاری والی روایت جو بخاری میں آئی ہے اس میں جو ان کی حدیث آئی اس میں اضافہ ہے وہ ام المنافکل کافر اب تک جو الفاظ آئے تھے ان میں تذکرہ ہوا تھا کس کا مومن کا اب بخاری کی ایک اور ویعت میں یہ آیا ہے کہ جہاں تک تعلق ہے منافق کا اور کافر کا لَهُ تو اس سے کہا جاتا ہے ما کن تقول و هذا ردولی تمہاری کیا رائے تھی اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ تھا اس آدمی کے بارے میں فَيَقُولُ تو کہتا ہے اللہ عدری مجھے معلوم نہیں ہے کن تو عقول و ما يقول الناس میں وہیں کہا کرتا تھا جو لوگ کہتے یہ لوگوں کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے لوگوں کے پیچھے لگنا انسان کے لیے کیا ہے خطرناک ہے آپ یہ دیکھیں کہ حق کیا ہے حق کو تلاش کریں فیوقالو تو کہا جاتا ہے دریتا ولا تلتا جب وہ کہتا ہے نا کہ مجھے نہیں پتا کہ میری اس آدمی کے بارے میں کیا رائے تھی میں تو وہی بات کہا کرتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے تو لوگ کیا کرتے تھے وہ تو کفر کرتے تھے فیوخالو تو آگے سے کہا جاتا ہے قبر میں کہ لا درئیتا ولا تلتا نہ تو نے کیا نہ جانا نہ تو نے قرآن کو سمجھا ولا تلئیتا اور نہ تو نے قرآن کی تلاوت کی لادرئیتا نہ تو نے علم لیا جانا ولا تلئیتا نہ تو نے قرآن کی تلاوت کی یعنی کہ تمہارا فرض تھا کہ اللہ نے جو کتاب نے کی ہے تم اسے سمجھتے اسے پڑھتے اسے ہدایت لیتے لیکن تم نے یہ کام نہیں کیا ویوت ربو تو اس کو مارا جاتا ہے لوہے کے ہتھوڑوں سے اسے لوہے کے ہتھوڑوں سے اچھی طرح مارا جاتا ہے تو وہ اچھی طرح چیختا ہے اس کی آواز کس کی اس کی چیخ کی آواز اس کی چیخ کی کو وہ سب سنتے ہیں جو اس کے قریب قریب ہوتے ہیں غیر رسینی ہی سوائے جنوں اور انسانوں کے جنوں اور انسانوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں جو اس کی قبر کے قریب قریب ہوتی ہیں سب کے سب اس کی آواز کو سنتی ہیں اس حدیث سے پتہ چلا قبر کے عذاب کا اور قبر کا یہ عذاب کہاں ہوتا ہے زمینی قبر میں زمینی قبر کا تذکرہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ زمینی قبر میں عذاب کے منکر ہیں کچھ نئے گمراہ لوگ نکلے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ عذاب ہوتا ہے برزخی قبر میں یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک نئی قبر ایجاد کی ہوئی ہے جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں قرآن و حدیث میں ایک ہی قبر کا تجزیہ ملتا ہے جو زمین پہ بنتی ہے اور جو جہاں پہ فوت ہوتا ہے وہاں اس کی قبر ہے اگر کوئی مچھلی کے پیٹ میں فوت ہوا ہے تو مچھلی کا پیٹ اس کی قبر ہے اگر کسی کو شیر کھا گیا تو شیر کا پیٹ اس کی قبر ہے اگر کسی کی لاش سمندر میں پھر رہی ہے تو سمندر اس کی قبر ہے اور کیسے پتہ چلا کہ پھر قبر سے مراد کون سی قبر ہے زمینی قبر ہے اور یہ کہ زمینی قبر میں عذاب ہوتا ہے یا نعمتیں ملتی ہیں سوال جواب ہوتے ہیں کیونکہ اللہ کے سرو فرما رہے ہیں کہ بندے کو جب اس کی قبر میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اس کو دفن کر کے واپس جاتے ہیں اور وہ ان کے قدموں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے تو کہاں وہ موجود ہے زمینی قبر میں موجود ہے تو تب اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اور اس حدیث کی دیگر وایات سے پتہ چلتا ہے یا اس حدیث کے علاوہ دیگر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب فرشتے آتے ہیں اس سے پہلے اس کے جسم میں اس کی رول اٹھا دی جاتی ہے تو اسے زندگی مل جاتی ہے لیکن یہ کون سی زندگی ہے برزک کی زندگی قبر کی زندگی دنیا کی زندگی نہیں ہے ہمارے لحاظ سے وہ مردہ ہے ہم اس کو پکارنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی قبر میں ہیں تم ان کو اپنی بات نہیں سنا سکتے لیکن اسے برزخ والی زندگی مل چکی ہے قبر والی زندگی اسی لیے تو وہ محسوس کرتا ہے کس کو عذاب کو اسی لیے وہ وہ لذت اٹھاتا ہے کن سے نعمتوں سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اور ہماری اولاد کو ہمارے والدین کو ہماری ماؤں کو اور ہماری بہنوں اور بھائیوں کو ہمارے رشتے داروں کو تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے دیکھیے کتنا خطرناک عذاب ہے کہ لوہے کے ہتھوڑے پڑتے ہیں تو اتنا چیختا ہے کہ اس کی آواز ساری مخلوقات سنتی ہیں سوائے جنوں اور انسانوں کے اور یہ وہ عادیث ہیں جو آپ پڑھیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا آخر کی فکر پیدا ہوگی انسان میں قبر کی تیاری کا جذبہ پیدا ہوگا شوق پیدا ہوگا تو ایسی عادیث بار بار پڑھتے رہنا چاہیے لیکن لوگ کیا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہمیں قبر یاد نہ دلاؤ وہ چاہتے ہیں ہم فلمیں دیکھتے رہیں ڈرامے دیکھتے رہیں اور انہیں خوشیوں میں رہیں ہمیں کوئی پریشان نہ کریں جبکہ آخرت کی نیمتیں لینے کے لیے آخرت کی جنت لینے کے لیے دنیا میں ٹینشن لینا ضروری ہے ٹینشن لیں فکر کریں آخرت کی اس کے بعد حدیث نمبر 647 حدیث نمبر 647 قاف اس عدیث کو اپنی اپنی کتب میں درج کیا کنوں نے امام بخاری نے اور امام مسلم نے عنی البراہ ابن عازب رضی اللہ عنہما کن سے ہے براہ بن عازب رضی اللہ عنہما سے وہ رویت کرتے ہیں عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسے رویت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا اِدَا اُقْعِدَ الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ جب مومن کو اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے ہوتی یا تو اس کے پاس آیا جاتا ہے یعنی کہ آنے والے اس کے پاس آتے ہیں مراد کون فرشتے اللہ الہ اللہ پھر وہ گواہی دیتا ہے کون مرداد. یہ مردہ مومن یعنی کہ مومن کا تذکرہ رہا ہے پھر وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں تو وہاں پہ توحید کے الفاظ کام آتے ہیں وہاں یا رسول اللہ مدد یا پھر یا علی مدد یا شیخ عبدالکل دلانی مدد یہ نعرے وہاں پہ کام نہیں آتے قرآن و حدیث میں ان کا تذکرہ نہیں آیا لیکن ہم کلمہ توحید پڑھتے ہیں الحمد اس کا تذکرہ آ رہا ہے قبر میں بھی ہوگا فرمایا فضا علی تو یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کہ یو تو اللہ الدین آمنوا بالقول الثابت کہ اللہ تعالی مستحکم رکھتا ہے پکا رکھتا ہے ثابت قدم رکھتا ہے کن کو ایمان والوں کو کس چیز کے ذریعے بالقول الثابتی پختہ بات کے ذریعے اور پختہ بات سے مراد کیا ہے قول الثابت سے مراد کیا کرمائے تو عید لا الہ الا اللہ تو کلمہ تو پھر کام آتا ہے کن کے مومنوں کے کہاں قبر میں اس کے بعد حدیث نمبر چھ سو سکس فور ایٹ اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہما قعال وہ کہتے ہیں مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم علاء قبرئی کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام گزرے دو قبروں کے پاس سے آپ گزرے دو قبروں کے پاس سے فقال تو آپ نے کہا انما بانی یقیناً ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے ہمایو ادبانی کبیر اور ان کو کسی بڑی وجہ سے عذاب نہیں دیا, نہیں دیا جا رہا ایک تو یہاں پہ آپ نے غیبی بات بتائی ہے کیا عذاب دیا جا رہا ہے تو جب ایسی عادیش آتی ہیں لوگ کہتے ہیں دیکھو جی پتا چل گیا اللہ کے رسول تو عالم الغیب ہیں بھائی ہم تو مانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو کئی غیبی باتیں بتائی ہیں جنت جہنم فرشتے یہ سب غیبی امور ہیں لیکن آپ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول عالم الغیب ہیں یعنی کہ ایک ایک غیبی چیز کو جانتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے معاملہ اس کے برعکس ہے اللہ نے آپ کو جو غیبی باتیں بتائی ہیں وہ چند ایک ہیں اور جو نہیں بتائی وہ بے شمار لاتداد ہیں انبیاء کرام علیم صلاط اسلام کا کل علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سمندر کے وسیع و عریض پانی کے سامنے پانی کا ایک کترا ہو یا دو قطرے ہو یا تین کترے ہوں دوسرے نمبر پہ آپ نے کیا کہا کہ ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا کسی بڑی وجہ سے آپ کے اس جملے کا مطلب کیا ہے اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں علماء کے نام نے ایک مطلب اس کا یہ بنتا ہے کہ جن جرائم کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے وہ ان جرائم کو ہلکا سمتے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ کوئی بڑا جرم نہیں ہے وہ ان گناہوں کو معمولی سمتے تھے اور اس میں وارننگ ہے ان بھائیوں کے لیے جو کئی گناہوں کو ہلکا لیتے ہیں مثال کے طور پہ سود کو ہلکا لے لینا مردوں کا شلوار کو ٹکروں سے نیچے کرنے کو ہلکا لے لینا جب کہ یہ کبیرہ گناہ ہے جنم کی آگ میں لے جانے والا گناہ ہے عورتوں کا آنکھوں کے اوپر یہ جو بال ہیں بھویں جو ہیں ان کے بالوں کو بنانا سنوارنا کاٹنا مونڈنا یہ بھی ایک کبیلا گناہ ہے جس کے اوپر لانت آئی ہے تو کسی بھی گناہ کو ہلکا نہ اور دوسرا مطلب اس جملے کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ دو وہ گناہ جن کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے ان گناہوں سے بچنا کو مشکل نہیں تھا ان گناہوں سے بچنا کو مشکل نہیں تھا ان سے دور رہنا کوئی مشکل نہیں تھا ثم مکالا پھر آپ نے کہا بلا کیوں نہیں پہلے آپ نے کہا کہ جن جرائم کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے وہ کوئی بڑے نہیں ہیں پھر کہا کیوں نہیں وہ بڑے ہیں ان کے دین کے لحاظ سے بڑے ہیں یعنی کے ان سے بچنا بچنے کے لحاظ سے کوئی بڑے گناہ نہیں تھے لیکن دین کے لحاظ سے وہ بڑے گناہ ہیں اما اہدما جہاں تک تعلق ہے ان میں سے ایک کا فکان یس آبن نمی تو وہ کیا, کیا کرتا تھا چگلی کھاتا تھا چگلی کیا کرتا تھا چگلی کس کو کہتے ہیں میرے خلاف کسی نے بات کی کسی جگہ پہ میں وہاں پہ موجود نہیں ہوں وہ اس کا میری عدم جدگی میں میرے خلاف بات کرنا کیا غیبت ہے لیکن وہ بات اگر کوئی مجھے بتائے اور کہے فلاں آدمی آپ کے خلاف بات کر رہا تھا یہ کیا ہے یہ چگلی ہے نہ غیبت کی اجازت ہے نہ چگلی کی اجازت ہے کیونکہ چگلی کرنے والا چگلی کیوں کرتا ہے لڑانے کے لیے اس کی نفرت میرے دل میں بٹھانے کے لیے مسلمان کو مسلمان سے بزن کرنے کے لیے بھائی اگر آپ اتنے ہی اچھے ہیں تو آپ میرے پاس آنے کی بجائے اس کو علیحدہ الید لے جائیں اور اس سے کہیں میرے بھائی تم لوگوں کے سامنے اس بھائی کی برائیاں کیوں بیان کر رہے ہو یہ غلط ہے چاہے یہ جرم اس میں پایا جاتا ہے جس کی آپ برائی بیان کر رہے ہیں تب بھی اس کا تذکرہ یہاں پہ کرنا جائز نہیں ہے تو چی آپ سمجھ گئے ایک آدمی نے کوئی بات کی جس کے خلاف بات ہوئی آپ نے اس تک پہنچا دی اور اس سے کیا ہوتا ہے لڑائی شروع ہوتی ہے آگ بڑھتی ہے قتل ہو جاتے ہیں تلاقیں ہو جاتی ہیں یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے بہت بڑا جرم ہے اور یہ عام طور پہ ہو رہا ہے رشتے داروں میں آپ دیکھ لیں رشتے دار رشتے دار سے آج کیوں ناد ہے کیونکہ ایک بات کرتا ہے دوسرے وہ بات اس تک پہنچا دیتے ہیں جس کے خلاف بات ہوئی ہوتی ہے تو یہاں سے لڑائیاں شروع ہوتی ہیں اور چلتی رہتی ہیں <تصفح> البتہ اگر کوئی میرے خلاف وہ بات کرے جس کی وجہ سے مجھے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے تو وہ مجھے بتائی جائے گی مثال کے طور پہ میرے قتل کا پروگرام بن رہا ہے تو یہ مجھے بتایا جائے گا تاکہ میں قتل سے بچ جاؤں یہ چھپانا جائز نہیں ہے میرے گھر کو آگ لگانے کے پروگرام بن رہے ہیں. تو ایسی چیزیں بتائی جائیں گی تاکہ میں ان کے اس شر سے بچ جاؤں اور ان کے اس ان کے برائی سے بچ جاؤں تو آپ نے فرمایا ان میں سے ایک کیا کیا کرتا تھا چوگی کیا کرتا تھا وہ اماں اہدما لا علاست رومن بوری اور ان میں سے ایک جو ہے وہ کیا کرتا تھا وہ اپنے پیشاب سے پرہیز نہیں کرتا تھا پیشاب سے اجتناب نہیں کرتا تھا یعنی کہ پیشاب غفلت سے کیا جلدی سے اٹھ کھڑے ہو گئے پیشاب کے قطرے گر رہے ہیں شلوار کے اوپر جسم کے اوپر یا شلوار یا پیشاب ایسی جگہ پہ کیا جہاں سے چھینٹے پیشاب اڑ رہے ہیں وہ جسم پہ پڑ رہے ہیں کپڑوں پہ پڑ رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے ایک یہ ہے کہ کبھی پیشاب کا قطرہ گر گیا اور پھر فوراً اس کو دھویا یا اس کی ٹینشن لی اس پہ پریشان ہوا آئندہ احتیاط کی اور ایک یہ ہے کہ اس کو معمولی سمجھنا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بہت سے لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں میرے کپڑے خراب ہیں بھائی بندہ پوچھے تم صبح سے آفس میں بیٹھے ہو خراب کپڑوں میں کیوں بیٹھے ہو روزانہ تمہارے کپڑے کیوں خراب ہوتے ہیں کیا تم مسلمان نہیں ہو چلے نماز کا معنیٰ دو منٹ لیٹ کر دیتی ہیں بطور مسلمان میرا سوال تم سے یہ ہے کہ تمہارے کپڑے پلی کیوں ہوتے ہیں روزانہ تم پیشاب کرتے ہوئے احتیاط کیوں نہیں کرتے اور اگر تم قطرے گرنے کے مریض ہو تو اپنی شرم کے دائیں بائیں کو چیز کیوں نہیں رکھتے تاکہ باقی کپڑے خراب نہ ہو نماز کسی بھی شکل میں مواف نہیں بھی ہے کالا کہتے ہیں کون عبداللہ بن عباس ثم عباسن عودا رطبا پھر آپ نے لی آپ نے پکڑی ایک ترو تازہ لکڑی اور دوسری ویت میں آتا ہے ترو تازہ ٹہنی کھجور کی ٹہنی تھی پھر آپ نے ایک ترو تازہ لکڑی لی فکاسا رہو تو اس کو توڑ کر کتنے حصے بنا دیے دو ثم غرز اللہ واحد پھر ان میں سے ہر ایک کو کن میں سے ہر ایک کو لکڑیوں ان, لکڑیوں سے. ان لکڑیوں میں سے ہر ایک حصے کو گاڑ دیا لا قبرن ایک قبر پہ قبریں کتنی تھی دو تو لکڑی کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ ایک, حصہ ایک قبر پہ گاڑ دیا دوسرا حصہ دوسری قبر, دوسری قبر پہ ثم قال پھر آپ نے کہا یخفف یو ما لم یہ مجھے امید ہے اللہ اللہ کا منع کیا کریں گے امید. مجھے امید ہے شاید کے آپ امید ابھی منع کر سکتے ہیں اور شاید کے بھی ایک ہی بات ہے مجھے امید ہے کہ یو ان دونوں سے تخفیف کر دی جائے گی ہلکا کر دیا جائے گا کیا عذاب ان دونوں سے تخفیف کر دی جائے گی عذاب میں ان دونوں سے ہلکا کر دیا جائے گا کیا عذاب کب تک معالم یہی بھی جب تک کہ یہ دونوں لکڑیاں خشک نہ ہو جائیں جب تک تر و تازہ ہیں مجھے امید ہے کہ ان کے عذاب میں کیا رہے گی کمی رہے, رہے گی عذاب بالکل ختم نہیں ہوگا یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہم بھی اپنے رشتہ داروں کی قبروں پہ اس انداز سے ٹینیا لگا سکتے ہیں درخت لگا سکتے ہیں تاکہ درخت تر و تازہ رہیں اور ان کو قبر میں عذاب نہ ملے یا کم از کم عذاب ہلکا ہو جائے تو گزارش یہ ہے کہ اگر اس طرح سے عذاب ہلکا ہونے والا ہوتا تو نبی علیہ الصلاۃ وسلام صاحب کے کو حکم دیتے کہ ان کی قبروں پہ درخت کو گاڑ دو یہ نہ کہتے کہ یہ ٹہنی ہے اور جب تک یہ تر تازہ رہے گی تب تک عذاب میں تخفیف ہوگی تو عذاب میں تخفیف لکڑی کی وجہ سے نہیں تھی ٹہنی کی وجہ سے نہیں تھی نبی علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے تھی مسلم شریف میں ایک اور حدیث آئی ہے وہاں پہ جو الفاظ آئے وہ سنیے آپ کہتے ان قبرئی دبانی میں دو قبروں کے پاس سے گزرا جن کو کیا ہو رہا تھا عذاب ہو رہا تھا فب تو بھی شفاتی تو میں نے چاہا کہ میری شفاعت سے میری دعا سے میری سفارت سے ان کے عذاب میں کمی رہے مادام غسنانی رتبئی جب تک یہ دونوں ٹینیاں ترو تازہ رہیں گی تو کمال ٹینیوں میں نہیں ہے کمال آپ کی دعا میں ہے آپ کی شفاعت میں ہے تو اس لیے آج کل قبروں پہ ٹینیاں گاڑنا درخت اس لیے لگانا کہ شاید رس لگانے کی وجہ سے عذاب میں کمی رہے گی یہ بات درست نہیں ہے اس کا صحابہ کرام سے کوئی ثبوت نہیں ملتا اور پھر ایک اور بات ہے نبی علیہ السلام نے ٹیمیاں کیوں گاڑی کیونکہ ان کو عذاب ہو رہا تھا تو آج جب آپ کسی کبر پہ ٹیمیاں گاڑتے ہیں تو کیا آپ قبر دیکھنے والوں کو قبر پہ آنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس کو لاب ہو رہے اس کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس لحاظ سے بھی یہ مناسب نہیں ہے حدیث نمبر چھ سو انچاس سکس فور نائن اس حدیث کو اپنی اپنی کتب میں جگہ دینے والے امام کون ہیں امام بخاری اور امام, امام, بخاری امام مسلم ان عائشہ رضی اللہ عنہا کس سے ہے ام, ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے ان یہودییت دخلت علیھا ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی کے پاس؟ جناب عائشہ کے پاس آئی ان پہ داخل ہوئی ان کے پاس آئی فظا کرت عذاب تو اس عورت نے کون سے عورت نے جہودی عورت نے قبر کے عذاب کا تذکرہ کیا فقالت لہا تو اس عورت نے ان سے کہا کن سے جناب عیشہ سے کہا اعادک اللہ من عذاب القبری اللہ تعالیٰ آپ کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو قبر کے عذاب سے پلاں دے فسآلت عائشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ سات وسلام سے قبر کے عذاب کے بارے میں سوال کیا فقالت و آپ نے کہا نام ہاں عذاب القبر حق قبر کا عذاب برحق حق ہے یہ ایک حقیقت ہے یہ درست بات ہے یعنی پہ یعنی کہ اس پہ ایمان لانا واجب ہے قالت عائشہ جناب عائشہ کہتی ہیں فمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ من عذاب القبری کہ اس کے بعد یعنی کہ میرے آپ سے سوال کر لینے کے بعد میں نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا کہ آپ نے کوئی نماز پڑھی ہو مگر اس نماز میں آپ نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگی اس لیے نبی علیہ السلام ایک حدیث میں حکم دیتے ہیں تشاود میں یعنی کہ سلام پھیلنے سے پہلے چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو نمبر ایک قبر کے عذاب سے نمبر دو جہنم کے عذاب سے نمبر تین مسیح دجال کے فتنے سے نمبر چار دنیا اور زندگی کے تمام فتنوں سے تو کیا کہنا چاہیے انی من عذاب قبر واود بکن ادابی جہنم واود بک امفط المسیحِجاری واودبی کمفطر الماحیہ علامات یہ پوری دعا یاد کرنی چاہیے جیسا کہ نبی علیہسلام نے سکھائی ہے اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ شروع میں صحابہ کے کو علم نہیں تھا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے بعد میں نبی علی صلاسلام نے انہیں یہ مسئلہ بتایا پہلے صحابہ کے کو یہ مسئلہ معلوم نہیں, نہیں, تھا, نہیں تھا, تھا حدیث نمبر 650 میم اس کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون ہیں امام اسے ان انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات نہ ہو کہ الله تدافنوا کہ تم ایک دوسرے کو دفن نہیں کرو گے اگر یہ خوف نہ ہو کہ تم ایک دوسرے کو دفن نہیں, نہیں, نہیں کرو گے تو لذا تو میں اللہ سے دعا کروں کہ قبری کہ وہ تمہیں قبر کا عذاب کچھ نہ کچھ سنائے وہ تمہیں قبر کے عذاب میں سے کچھ سنائے وہ تمہیں قبر کا عذاب سنائے قبر کا عذاب سنائے کہ مراد کیا ہے کہ جب قبر میں میت کو مار پڑتی ہے ہتھوڑے پڑتے ہیں ہتھوڑے پڑھنے کی بات بھی سنائے اور اس کے چیخنے کی بات بھی سنائے اللہ رب العزت ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہماری قبر کی زندگی کو نعمتوں والی زندگی بنائے اور اللہ تعالی روز قیامت کی ذلتوں اور سوائیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے تو اس سے پتہ چلا کہ قبر کا عذاب بر حق ہے اور پتہ چلا کہ عذاب ایک حقیقت ہے جس کی باقاعدہ آواز ہے چیخنے والے کی چیخنے کی آواز ہے اور یہ بھی پتا چلا کہ نبی علی صد اسلام نے دعا کیوں نہیں کی کہ لوگ جو ہیں اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں گے اس خوف سے کہ انہیں قبر میں عذاب ہوگا یا ان کو ہمت نہیں ہوگی کسی کو دفنانے کی ان کی ہمت جواب دے جائے گی اس سے پتہ چلا کہ کئی دفعہ کئی چیزوں کا علم نہ ہونا اس میں بھی کیا ہوتی ہے خیر ہوتی ہے مثال مثال کے طور پہ ہمارے اوپر مادی میں جو مصیبتیں آئی ہیں ان کو بھول جانا یہ ہمارے لیے خیر کا باعث ہے اگر وہ سارے مصائب اور حادثات یاد رہیں گے تو پھر ہم سکون سے زندگی گزار نہیں سکیں گے باب نمبر تیس باب ما يقال عند دخول المقابر باب اس چیز کے بارے میں ہے اس کے بارے میں ہے جو کہا جائے گا قبرستان میں داخل ہوتے وقت باب اس دعا کے بارے میں ہے جو دعا پڑی جائے گی کہی جائے گی کب قبرستان قبرستان میں داخل ہوتے وقت حدیث نمبر 651 651 اس عدیس کو اپنے کتاب میں جگہ دینے والے امام کون ہے امام مسلم ان عائشة قالت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رویت ہے وہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلما کان لیلتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من آخر اللیلی لیل بقی جناب عائشہ کہتی ہیں کہ جب بھی ان کی رات ہوتی ان کی جناب عائشہ کی ان کی رات ہوتی اللہ کے رسول علیہ السلاۃ والسلام سے یعنی کہ اللہ کے رسول علیہ علیہ والسلام سے جب ان کو رات ملتی جب اللہ کے رسول نے ان کے گھر میں رات گزارنی ہوتی تو تب کیا ہوتا رسول اللہ, اللہ یخر نکل جاتے رات کے آخر میں کدھر نکل جاتے بقی بکی قبر سام کی طرف یہ جی کبھی کبھی ہوتا تھا کہ اکثر اکثر کیونکہ جناب ایسا کہتے ہیں جب بھی اللہ کے رسول میرے گھر میں رات گزارتے جب بھی آپ کی رات میرے پاس ہوتی تو قبروں کی بار بار زیارت کرنی چاہیے لیکن قبروں پہ زیارت کے لیے جائیں تو کرنا کیا وہ کریں جو اللہ کے رسول نے کیا یہ نہیں کہ وہاں پہ جا کے شرک کریں قبر والے سے مانگیں قبر والے کی قبر کو سیدا کریں اس کی قبر کو بوسے دیں اور اس کی مٹی کو تبرک کے طور پہ اٹھائیں یا قبر کے ارد گرد قبر والے کو راضی کرنے کے لیے بکرا ذیبہ کریں یہ نہیں وہ کام کریں جو اللہ کے رسول نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو بکی اس کو کہتے ہیں مدینہ کے قبر کو جو مصر نبوی کے قریب ہے اور آج بھی موجود ہے اور دس ہزار کے قریب صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کی اس قبرستان میں کیا ہے قبریں ہیں پاکستانی اور انڈین لوگ اس کو کیا کہہ دیتے ہیں جنت البقیق حالانکہ اسے جنت کہنا قرآن و حدیث ثابت نہیں ہے یعنی کہ جنت جب آپ کہتے ہیں تو سننے والا سمتا ہے کہ شاید اس ٹکڑے کو جنت کا ٹکڑا قرار دیا گیا ہے ایسا نہیں ہے البتہ مسلم نبوی میں وہ جگہ موجود ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان میں جو جگہ ہے یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے فی لیکن یہ قبرستان عظیم ہے اس لحاظ سے کہ اتنے عظیم صحابہ کے نام یہاں پہ مدفون ہے اس لحاظ سے کہ نبی علیہ سات اسلام ملو نے ملو اس قبرستان میں دفن ہونے والوں کے لیے دعا کی ہوئی ہے تو آپ کہتے, کیا کہتے علیکم دار قوم مؤمنین مومن لوگوں کے گھر والوں مومن لوگوں کے گھر والوں تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو دار اصل میں کیا ہے اہلا دار کیا یا اہلا دار, دار مومن لوگوں کے گھر والوں السلام علیکم تمہارے اوپر کیا نازل ہو سلامتی نازل ہو وہ اطا اور تمہارے پاس آ چکا ہے ماتو آدو نا وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا غدن کہ وہ کل ہوگا تمہارے پاس وہ آ چکا ہے جس کے بارے میں تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ وہ کب ہوگا کل, کل, کل کو ہوگا وہ اب تمہارے پاس آ چکا ہے مؤجلون. تم کو قیامت تک مولت دی جا رہی ہے قیامت تک تم اس قبر میں رہو گے ان شاء اللہ کم الکن اور ہم اگر اللہ نے چاہ تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں تمہارے پیچھے آنے والے ہیں اللہم اے اللہ اغفر بخش دے بقیل غرکت بقیل غرکت والوں کو تو اس سے کیا مسائل معلوم ہوئے نمبر ایک کہ نبی علی سات اسلام قبرستان میں بار بار جاتے تھے اور یہ کہ رات کو بھی جانا جائز ہے بلکہ آپ رات کے آخری حصے میں جاتے تھے کیونکہ یہ وہ حصہ ہے جس حصے میں اللہ تعالی آسمان دنیا پہ نازل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں اس کے بعد یہ ہے کہ نبی علیہ نے یہ دعا پڑھتے ہوئے قبرستان والوں کو مخاطب کیا ہے تو کیا قبر والے سنتے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ آپ نے مخاطب کیا یہ بات صحیح ہے لیکن یہ نہیں آپ نے کہا کہ قبر والے سن رہے ہیں صرف مخاطب کر دینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ جس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں وہ سنتا بھی ہے ورنہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عضر اسود کو مخاطب کیا تھا بخاری کی روایت ہے کیا کہا تھا اے حضرت اسود میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ تو نفا نقصان کا مالک نہیں ہے مخاطب کس کو کر رہے ہیں تو کیا وہ سن رہا تھا نہیں یہ گفتگو کرنے کے ایک انداز ہے اور ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ جب بھی اسلامی مہینے کا نیا چاند آپ دیکھیں تو کیا دعا پڑیں اللہ محنہ سلامت ربی وربک اللہ اے چاند تیرا رب اللہ میرا ربی اللہ تو جب چاند تو آپ مخاطب کرتے ہیں کیا وہ سن رہا ہوتا ہے لیکن یہ بات کرنے کا ایک انداز ہے دعا پڑھنے کا ایک انداز ہے جب آپ کسی معذور کو دیکھیں تو شریعت کہتی ہے اس کو دیکھ کے کیا پڑھیں دعا پڑھی کون سی دعا الحمدللہ الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا کہ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس ازمائے سے محفوظ رکھا جس میں تو مبتلا ہے۔ تو یہ آپ دعا انچی آواز سے پڑھیں گے کہ آہستہ آواز سے آہستہ آواز سے اونچی آواز سے پڑھیں گے تو اس کو تکلیف دیں گے جبکہ کسی مسلمان کو تکلیف دینا جائید نہیں ہے تو یہ دعا سے پڑھی جائے گی اس کے باوجود آپ اس کو مخاطب کر رہے ہیں جبکہ وہ سو نہیں رہا آپ کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ کی ہم و نہ بیان کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس ازمائش سے محفوظ رکھا جس میں تو مبتلا ہے تو پتہ چلا یہ دعا پڑھنے کا ایک انداز ہے گفتگو کا ایک انداز, انداز, انداز, انداز, انداز ہے. ہے اس سے نتیجہ نکال لینا کہ وہ سنتا ہے یہ غلط ہے قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے جو بھی قبروں میں ہیں آپ انہیں اپنی آواز نہیں سنا سکتے اور جب نبی علیہ صلاحت اسلام نے بطور بدر کے مردوں سے خطاب کیا تھا کافروں سے خطاب کیا تھا تو صحابہ کے حیران ہوئے تھے اور کہا تھا اللہ کے رسول آپ ان مردوں سے گفتگو کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے صحابہ کے کا عقیدہ تھا کہ مردے سنتے نہیں ہیں اور اگر یہ عقیدہ غلط ہوتا تو آپ اس عقیدے کی خلاف فرما دیتے اس کے بعد یہاں پہ کہا گیا کہ وہ اتا اور تمہارے پاس وہ آ چکا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا جس کی تمہیں دھمکی دی جاتی تھی کہ کل کو یہ ہونے والا ہے وہ آج تمہارے پاس آ چکا ہے تمہیں لیٹ کیا جا رہا ہے مولت دی جا رہی ہے کب تک کیا مت تک وہ اور ہم بھی انشاءاللہ اللہ اگر اللہ نے چاہا بیکم لاہکن تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں موت یقینی ہے یا یقینی نہیں ہے یقینی ہے تو پھر انشاءاللہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا سوال پیدا ہوتا ہے نا تو اس کا جواب علماء کے نے کیا ہے دیا ہے کہ انشاءاللہ کہا جا رہا ہے اللہ کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے اللہ نے کیا کہا ہے اللہ ان شاء اللہ جب بھی آپ نے کسی کام کے بارے میں کہنا ہو کہ میں کام کروں گا تو ساتھ انشاءاللہ کہا کریں گے کہ اگر اللہ نے چاہا تو تو اس عید پہ عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ کہا جا رہا ہے ورنہ موت تو یقینی ہے دوسرا جواب علماء نام نے یہ کیا دیا ہے دوسری وضاحت یہ پیش کی ہے کہ جس قبرستان میں آپ کھڑے ہیں اس قبرستان کے مردوں سے کہنا کہ ہم تمہارے پاس آنے والے ہیں یہ یقینی نہیں ہو سکتا آپ کی قبر کسی اور قبرستان میں بنے تو آپ کہہ رہے ہیں اگر اللہ نے چاہا تو ہم یہاں تمہارے پاس آنے والے ہیں اور اس کے بعد دعا ہے کہ اللہ بکی اور غرکت والوں کو معاف کر دے بکی کو غرقت کیوں کہتے ہیں کیونکہ جہاں پہ بکی قبرستان بنا ہے وہاں پہ غرقت نامی درخت ہوا کرتے تھے اس لیے اس جگہ کا نام کیا مشہور ہو گیا بکیر و اس کے بعد باب نمبر اکتیس باب کیا باب الحق والا زیاد القبور قبروں کی زیارت کی ترغیب دینا لوگوں کو اس بات پہ ابارنا کہ قبروں کی کیا, کیا کیا کریں زیارت کیا کریں تاکہ ان کو موت یاد آئے آخرت یاد آئے حدیث نمبر 652 652 میم اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کون سے ہیں امام مسلم. مسلم عن ابي هريره قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر امي جناب ابو هريره سے ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی فبكى تو وہاں پہ اپ روئے و ابكا من حوله اور ان کو بھی رلایا جو آپ کے ارد گرد تھے صحابہ کے بھی آپ کے ساتھ تھے اور یہ قبر کہاں ہے مقام ابوا پہ مکہ مدینہ کے راستے میں یہ جگہ آتی ہے جس کو کیا کہتے ہیں مقام ابوا آپ کی والدہ آمنہ بنتے وہب مدینہ آئیں اور واپس جا رہی تھیں کہ مقام ابوا پہ فوت ہوئیں تو ادھر ہی ان کو دفن کیا گیا تب کہا جاتا ہے کہ نبی علی السلام کی عمر کتنی تھی چھ سال کہا جاتا ہے کہ آپ کی عمر کتنی تھی چھ سال تو برل آپ خود بھی روئے اور آپ نے ان کو بھی رلایا جو آپ کے ارد تھے تو اسے پتہ چلا کہ آنکھوں کے ساتھ رونا اس میں کوئی حرج جو ممنوع ہے وہ کیا ہے زبان کے ساتھ رونا آوادیں نکالنا چیخنا اور چلانا فقالہ تو آپ نے کہا زیارت کرنے کے بعد رونے کے بعد آپ نے کہا استاد ربی فی ان استغفر اللہ میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی اس بات کی کہ میں ان کے لیے دعائے مغفرت کر لوں کن کے لیے اپنی والدہ کے لیے فلم یو لی تو مجھے اجازت نہیں دی گئی نبی علیہ سات اسلام والدہ کے لیے دعائے مغفرت کرنا چاہتے ہیں یہ کہنا چاہتے ہیں یا اللہ میری والدہ کو معاف کر دے آپ کہتے ہیں مجھے یہ دعا کرنے کی اجازت نیمی. نہیں دی گئی اور میں نے اس سے اجازت مانگی کس سے اللہ سے اس بات کی کہ میں ان کی قبر کی زیادت کر لوں کن کی قبر والدہ کی فعودی نے تو مجھے اس چیز کی اجازت دے دی گئی کس چیز کی زیادت. قبر کی زیارت کی فضول القبور تو لوگوں قبروں کی زیارت کیا کرو ان نہ ذکر کیونکہ یہ موت یاد دلاتی ہیں تو قبروں کی زیارت کا ایک بڑا مقصد کیا ہے تو پھر کن قبروں پہ جانا چاہیے جن کو دیکھ کے موت یاد آئے وہ قبریں جہاں پہ میلے لگتے ہیں جہاں پہ ایسی قبالیاں پڑھی جاتی ہیں جن میں شرکی الفاظ ہوتے ہیں جن کے ساتھ لوگ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں اس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں نشہ پینے والے جہاں پہ موجود ہوتے ہیں بھنگی چرسی جہاں پہ موجود ہوتے ہیں یہاں پہ موت یاد نہیں آئے گی یہاں پہ جو موت یاد ہے وہ بھی بھول جائے گی قبروں کی یاد کی دیئے ان قبروں کی جو نبی علیہ السلام کی احکام اور آپ کی سنت اور طریقے کے مطابق بنی ہے سنسان ویران اجڑی ہوئی جن کو دیکھ کے انسان کہاں پٹھے اور سوچے کہ میرا بھی یہی انجام ہوگا تو بار علیہ صدی سے پتہ چلا کہ قبروں کی زیارت کی ترغیب دیتے رہنا چاہیے مجھے چاہیے میں اپنے بچوں کو دوں اپنے والد اپنے والد صاحب کو دوں اپنے بھائیوں کو دوں اور آپ بھی دیں آپ اپنے جس بھائی کے بارے میں سمتے ہیں یہ نماز نہیں پڑتا اس کے اوپر اثر نہیں ہو رہا کوئی اور گناہ ہے یہ ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اسے آپ بہانے بہانے سے پیار و محبت سے قبرستان لے کر جایا کریں اپنے ساتھ اور سنسان وینان کا پرسان پہ لے کر جائیں وہاں اس سے آخرت کے بارے میں باتیں کریں وہاں پہنچ کے موت کے بارے میں باتیں کریں تو امید ہے کہ یہ چیزیں اس کے دل پہ اثر ڈالیں گی اس کے بعد باب نمبر کون سا ہے بتیس باب فضل ممات الہ ولد الفح اس آدمی کی فضیلت جس کی اولاد فوت ہو جائے جس کا بچہ فوت ہو جائے فہتسا تو وہ کیا کرے وہ ثواب لینے کے لیے صبر کرے صبر کس لیے کرے ثواب لینے کے لیے کس سے ثواب لینے کے لیے اللہ سے اللہ کی رضا کی خاطر بچے کی فوتگی پہ بھی صبر کرے حدیث نمبر 653 653 تریپن اس حدیث کو اپنے اپنی کتب میں جاگا دینے والے امام کون ہیں امام بخاری اور امام مسلم عن ابی حریرت رضی الله عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يموت لمسلم ثلاثتم من الولد فیلی جننار الا تحیلت القسم کہ نہیں فوت ہوتے تین بچے لمسلم کسی بھی مسلمان کے مرد ہو یا عورت ہو کسی بھی مسلمان کے تین بچے فوت نہیں ہوتے فیلی جننار تو وہ جہنم کی آگ میں داخل ہو ایسا ممکن نہیں ہے یعنی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی مسلمان کے تین بچے فوت ہو جائیں وہ صبر کرے اور پھر بھی جہنم میں داخل ہو یہ ممکن نہیں اللہ تہلق مگر قسم کو پورا کرنے کے لیے اس کا کیا مطلب یعنی کہ جہنم میں داخل ہوگا قسم کو پورا کرنے کے لیے قسم سے کیا مراد ہے یہاں پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مریم میں وَإِم مِنكُم إِلَّا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْدِيَّا تم میں سے ہر کوئی جہنم پہ وارد ہونے والا ہے ہر کوئی ہر کوئی جہنم پہ کیا ہونے والا ہے وارد ہونے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بات حتمن پکی ہے مقدیا اس کا فیصلہ ہو چکا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا انبیاء کے علیہم علی مساط وسلام بھی نو جہنم میں داخل ہوں گے تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ورود کے دو معنی ہوتی ہیں ورود کے کتنے معنی ہوتے ہیں ایک ہے اندر داخل ہونا اور ایک ہے اوپر سے گزر جانا اور ہم سب جانتے ہیں کہ جہنم کے اوپر ایک پل ہے جس سے ہر ایک نے گزرنا ہے کوئی گزرے گا بہت تیزی کے ساتھ اور وہ پل کتنا چوڑا ہوگا باریک. بال سے زیادہ باریک بال سے زیادہ باریک بال سے زیادہ باریک پل سے گزرنے کے لیے نیک مال کی ضرورت ہے توحید کی ضرورت ہے تو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز, تیز. تو وہاں سے ہر ایک نے گزرنا ہے اب انبیاء کے نام علیہم اسلام جیسے عظیم لوگ بغیر کسی مشکل اور پریشانی کے گزر جائیں گے اور ان کے بعد صحابہ کے جیسے عظیم لوگ بھی گزر جائیں گے اور باقی جو لوگ ہیں ان میں سے کئی کامیابی سے گزریں گے کئی گھسرتے ہوئے گزریں گے کئی زخمی ہو کر گزریں گے اور کئی جہنم کی آگ میں گر جائیں گے تو اللہ تعالی نے کہہ دیا یہ بات پکی ہے کہ جہنم کے, جہنم کے پول سے گزرنا ہے تو اسی کی طرف اشارہ ہے اس حدیث میں کہ کسی بھی مسلمان کے تین بچے فوت ہو جائیں کسی بھی مسلمان کے تین بچے فوت نہیں ہوں گے کہ وہ جہنم کے آگ میں داخل ہو یہ نہیں ہو سکتا اللہ تہلت القسمی مگر قسم کو پورا کرنے کے لیے وفی روایت دلی مسلم اور مسلم کی ایک رویت میں ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لنصبت من انصار کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار کی کئی عورتوں سے لا يموت لئہداء کن ثلاثت من الولد تم میں سے کسی ایک کے تین بچے فوت نہیں ہوں گے فتح تصبہو اور وہ اس پہ صبر نہیں کرے گی مگر وہ جنت میں داخل ہوگی یعنی کہ جو بھی تم میں سے تین بچے فوت ہونے پہ صبر کرے اللہ سے جو ثواب لینے کے لیے وہ کہاں جائے گی اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا جنت ہوگا کتنا عظیم مقام ہے اس ماں باپ کے لیے جن کے تین بچے فوت ہو جائیں لیکن ہمارے ہاں کیا ہے اس کے تین بچے فوت ہو گئے ہیں، پکڑا گیا ہے اللہ نے اس کو پکڑ لی اللہ نے اس کو فلاں جرم کی سزا دی ہے مذاق اڑاتے ہیں اس کا تکلیف دیتے ہیں اس کو جبکہ اللہ نے اس کے تین بچے لیے ہیں اس کو جنت دینے کے لیے جن کے تین بچے فوت ہو جائیں وہ اگر توحید پہ ہیں نماز روزے کا اہتمام کرتے ہیں قبیلہ گروہوں سے دور رہتے ہیں ان کو خوش ہونا چاہیے کہ یہ تین بچے اللہ نے لیے ہیں ہمیں جنت میں داخل کرنے کے لیے بچے بھی جنت میں انشاءاللہ اور ہم بھی جنت میں اور کیا چاہیے تو فرمایا تم میں سے کسی ایک کے عورتوں کو مخاطب کر کے آپ کہہ رہے ہیں انصار کی عورتوں سے تم میں سے کسی ایک کے تین بچے فوت نہیں ہوں گے تو وہ اس پہ صبر کرے مگر وہ کہاں جائے گی جنت میں داخل ہوگی فقالت فقالنا تو ان عورتوں میں سے ایک عورت نے کہا او اتنے ہی نہیں یا پھر دو بچے ہوں تو تب بھی اللہ کے رسول آپ نے کہا اب نہیں یا دو بچے ہوں تب بھی یعنی کہ اگر تم میں سے کوئی عورت ایسی ہے جس کے دو بچے فوت ہوں اور اللہ سے سواب لینے کے لیے صبر کرے وہ بھی کہاں جائے گی جنت میں جائے گی تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا لیکن صبر حقیقی صبر اور صبر کا آغاز کب ہوتا ہے جب صدمہ اولہ ہو جب پہلا فون آئے کہ آپ کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے فوت ہو گیا ہے آپ کا بچہ نہر میں ڈوب گیا ہے آپ کے بچے کو بجلی لگ گئی ہے کرنٹ لگ گیا ہے آپ کے بچہ جس جہاز میں سوار تھا وہ جہاز گر گیا ہے یہ جو پہلی دفعہ خبر آتی ہے اسی موقع پہ کنٹرول کریں اور کہیں انا لیلہ راجعون آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن زبان سے رونا چیخنا چلانا بال نوچنا رخسال پیٹنا گلیمان پھاڑنا یہ نوحہ ہے یہ جائز نہیں ہے اس کو سفر نہیں کہتے اس کے بعد باب نمبر تینتیس باب کیا لا یزکی کی اہدن کہ کوئی کسی کا تسکیا نہ کرے کسی کو پاک صاف قرار نہ دے پاک و ہند میں وہ لوگ جن کی قبروں پہ دربار بنے ہوئے ہیں جن کو پیر سمجھا جاتا ہے لوگ ان کی گارنٹی دیتے ہیں بڑے دھڑے سے یہ پکا جنتی ہے ہم مریدوں کو بھی جنت میں لے جائے گا ہم نے اس کی بات کر لی ہے ہم ہر سال چادر چڑھاتے ہیں اس کی قبر پہ ہر سال بکرا دیتے ہیں دے دیتے ہیں ہمیں بھی جنت میں لے جائے گا کیونکہ پیر صاحب کو جب جنت میں بھیجا جائے گا وہ جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے وہ کہیں گے یا اللہ جب تک میرے مرید نہیں جائیں گے میں نہیں جاؤں گا تو اللہ کو بات ماننی پڑے گی ایسی بات کرنے والے اللہ کی شان کو نہیں سمجھ سکے اللہ کے مقام کو نہیں سمجھ سکے نبی علی نبی علی صلاح کی حدیث کو نہیں سمجھ سکے آپ کیا کہہ رہے لا یوزک کوئی کسی کا تذکیہ نہ کرے کسی کو پاک صاف قرار نہ دے. نہ دے حدیث نمبر 654 خواہ اس حدیث کو اپنی کتاب میں اجت دینے والے کون بخاری سے بخاری امام ہے امام بخاری خارجہ انصاری روایت خارجہ بن زید انصاری سے یہ فکاہ سبا میں سے ہیں ان مدینہ کے سات علمائے کے نام میں سے ہیں جو تابعین میں, میں سے علم میں ایک مقایا ایک نمایاں مقام رکھتے تھے خارجہ بن زید جناب زید بن صحابت کے بیٹے ہیں صحابی کے بیٹے ہیں تو یہ کہتے ہیں ان املا کہ ام اللہ امرا من نسم جو ان کی عورتوں میں سے ایک عورت ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید ان کی والدہ تھیں یہ خیال ہے واللہ عالم تو بار جو ان کی عورتوں میں سے ایک عورت ہے کدبہ یاتن النبی جنہوں نے نبی علی اسلام کی بید کا رکھی تھی اخبارات انہوں نے ان کو خبر دی کن کو خارجہ خارج خارج بن زید انصاری کو کیا خبر دی کیا بتایا کہ انا عثمان کہ عثمان بن مزون ہمارے تیسرے خلیفہ راشد عثمان بن عفان ہیں یہ وہ نہیں ہے یہ ایک اور صحابی ہیں یہ بھی مکہ سے چرکا کے مدینہ آئے تھے قریشی ہیں عثمان بن مزون تارم سہ مو ان کا تار ساموں ان کا کوا نکلا ان کے حق میں سکنا رہائش کے معاملے میں جب صحابہ کے نام مکہ سے جرکا کے مدینہ آئے نے کل اندازی کی ظاہر ہے کہ اب کے کئی دفعہ کیا ہوتا ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ یہ میرے گھر میں رہے رکھوں گا میں ضرور ایک مہاجر کو اس کی خدمت کروں گا لیکن ہر کوئی چاہے نہیں یہ میرے گھر میں رہے ابوبکر میرے گھر میں رہے نہیں عمر میرے گھر میں رہے تو اس معاملے میں کل اندازی ہوئی کہ کس انصاری کے گھر میں کون سا مہاجر رہے گا کس انصاری کا کون سے مہاجر کو بائی رار دیا جائے گا تو ام اللہ کہتی ہیں کہ عثمان بن مضون کی قرآندازی ہمارے حق, حق, حق میں ہوئی کہتے عثمان بن مضون جو ہیں تار الحم سا قرآن نکلا رہائش کے معاملے میں ان کے پاس کن کے پاس ام اللہ کے پاس ہی ناقرات انصار جب انصاری نے قرآن کی تھی سکن المہاجرین مہاجرین کی رہائش کے معاملے میں قالت ام العلا امیر کہتی ہیں اندنا عثمان ابن ناون عثمان بن ہمارے ہاں رہے فشتکا بیمار ہو گیا تو پھر کیا ہو گیا تو ہم نے ان کی خوب خدمت کی بیماری کے ایام میں ہم ان کی تیمارداری کرتے رہے حتیٰ اذا طوفیا یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے وہ جال نہ فی سیا بھی اور ہم نے ان کو ان کی چادروں میں ڈال دیا کفن میں ڈال دیا کفن دے دیا تو داخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے پاس تصریف لائے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَقُلْتُ تو میں نے کہا رحمت اللہ علیہ کا بس سائب ابو سائب تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہو ابو سائب کس کی کنیت ہے؟ عثمان بن مزون کی تو میں نے کہا ابو سائب تمہارے اوپر اللہ کی رحمت ہو فَشَهَادَتِي عَلِيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهِ میری گواہی تمہارے بارے میں یہ ہے کہ یقیناً اللہ نے تمہارے اوپر کرم کر دیا ہے اللہ نے تم کو عزت دے دی ہے فقال ان وسلم تو مجھ سے کہا کس نے نبی علی سات نے وما کی ان اللہ اکرم تمہیں کس نے بتایا ہے کہ اللہ نے اس کے اوپر کرم کر دیا ہے تمہیں کس نے بتایا ہے کہ اللہ نے اس کو عزت دے دی ہے گواہی دینے والی کون تھی صحابیہ اور کس کے حق میں گواہی دی ہے ایسے صحابی کے حق میں جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی تھی اتنا عظیم عمل ہجرت کرنا سے سارے ختم ہو جاتے ہیں اس کے باوجود آپ ڈانٹ رہے ہیں کہ تم اس کے حق میں گواہی کس بنیاد پہ دے رہی ہو فقول تو میں نے کہا کون کہہ رہی ہے امی اللہ کہہ رہی ہیں لا ادری مجھے نہیں پتا مجھے علم نہیں ہے میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما عثمان جہاں تک تعلق ہے عثمان کا فقت جا آقین تو اللہ کی قسم یقیناً ان کے پاس موت اس حال میں آئی کہ ان نیل ارجیر لأ کہ میں ان کے لیے خیر کی امید رکھتا ہوں مجھے امید ہے کہ ان کو جنت ملے گی میں ان کے لیے خیر کی امید رکھتا ہوں واللہ اللہ کی قسم ما ادری میں نہیں جانتا وہ ان رسول اللہ جبکہ میں اللہ کا رسول ہوں کہ ما آلو بھی کہ عثمان کے ساتھ کیا ہوگا امید ہے کہ خیر کا معاملہ ہوگا لیکن علم نہیں ہے امید ہے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں صحابی کے بارے میں مہاجر کے بارے میں قالت تو جناب امی اللہ کہتی ہیں فو اللہ کی قسم لاذکی آہدن بادہ ابدا میں ان کے بعد کن کے بعد عثمان, عثمان, عثمان. عثمان کے بعد کبھی بھی کسی کو پاک صاف قرار نہیں دوں گی سیکھ لیا اللہ کے رسول علی سب سام سے یہ ضابطہ اور رسول سیکھ لیا کہ کسی کے بھی حق میں اگواہ نہیں دینی سو فیصد کو پکا جنتی ہے وہ پکا ولی ہے آپ یہ کہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ آدمی اللہ کا ولی تھا امید ہے کہ یہ آدمی جنتی ہوگا لیکن پکا جنتی ہے اور اب ہمیں جنت میں لے کر جائے گا یہ باتیں غلط ہیں وہ حضرن علی عالک کہتی ہیں مجھے اس چیز نے غمگین کر دیا ان کے میں نے کہا تھا کہ اللہ نے کرم کر دیا ہے اور آپ نے کہا تمہیں کہاں سے پتہ چل گیا یہ جو واقعہ ہوا میں اس کی وجہ سے پریشان رہنے لگی قالت امرا کہتی ہیں فنیم تو میں ایک دن سوئی فَأُرِيتُ عَيْنًا مجھے عثمان کے حق میں مجھے ایک میںشمہ دکھایا گیا جو چل رہا تھا بہ رہا تھا کس کا عثمان کا خواب میں مجھے چشمہ دکھایا گیا جو کیا تھا بہ رہا تھا کس کا تھا عثمان کا فجیت اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اللہ کے رسول علیہ وسلم کے پاس آئی فاخبرت ہوں تو میں نے آپ کو بتایا کیا بتایا یہ خواب فقال کہا عمل یہ جو چشمہ پانی کا بہ رہا ہے یہ اس کا عمل ہے ان کے عمال اب بھی جاری ہیں ثواب مل رہا ہے اب بھی تو پھر مطمئن ہو گئی کس کے بارے میں جناب عثمان کے بارے میں تو حدیث بہت وعدے ہے میں اس کی مزید تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ آپ کا وقت ہو چکا ہے اور ایک لائن پر مشتمل ایک حدیث رہ گئی ہے پھر نئی کتاب کا آغاز ہوگا تو مجھے اجازت دیجئے کہ میں یہ ایک حدیث کو برا بلا کہنے کی ممانت جب کوئی فوت ہو گیا کو کو کہیں۔ بیان کرنے والے امام کون ہے امام بخاری وہ کہتی ہیں عل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علی صح نے فرمایا لا تصب الاموات مردوں کو برا بلا نہ کہو کن کو برا بلا نہ کہو مردوں کو. عام مردوں کو برا بلا نہ کہو اور یہاں پہ لوگ صحابہ کے نام پہ تنقید کر رہے ہیں انہیں برا بلا کہہ رہے ہیں کتنی بڑی نصیبی ہے جناب ابو بکر پہ تنقید کرنا جناب عمر پہ جناب عثمان پہ جناب عیشہ پہ اللہ کے رسول تو عام مردوں کے بارے میں کہ لات سب الماد مردوں کو برا بلا نہ, نہ کہو. کہو ان کے مسلمان مردوں کو برا بلا हم. نہ کہو فعین افزو علم کیونکہ وہ پہنچ گئے ہیں وہاں تک وہ پہنچ گئے ہیں اس تک جو انہوں نے آگے بھیجا اگر اچھے عمال کیے تھے تو اچھا بدلہ ان کو مل رہا ہے برے امال کیے تھے تو ان کو سزا مل رہی हم. ہے تم ان کو برا بلا हم. نہ کہو پھر میں ترجمہ کر دوں آپ کہہ رہے ہیں مردوں کو برا بلا نہ کہو کیونکہ وہ پہنچ گئے ہیں اس تک جو انہوں نے آگے بھیجا جو خیر آگے بھیجی جو شر آگے بھیجا جو گناہ آگے بھیجے جو نیکیاں آگے بھیجیں اس کا بدلہ انہوں نے پا لیا اس کا انجام اور نتیجہ انہوں نے پا لیا تو اس سے پتا چلا کہ مردوں کی برائیاں بیان کرنا درست نہیں ہے لیکن اگر کوئی ایسا آدمی گزرا ہے جس کی لوگ پیروی کرتے ہیں جس کو ہیرو بناتے ہیں جس کے جس کی سیرت پہ نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی حقیقت اگر آپ واضح کرتے ہیں مثال کے طور پہ ایک آدمی کفر و شرک پہ تھا قبر پرست تھا اور لوگ اس کو پیر مانتے ہیں اور اس کی کتابیں پڑھتے ہیں اس سے متاثر ہوتے ہیں تو آپ بیان کریں گے اچھے انداز میں اخلاق کے ساتھ کہ نہیں بھائی اس آدمی میں یہ غلطیاں تھیں اس لیے اس سے بچیں اس کی کتابوں سے بچیں اس کی کتابوں سے دور رہیں اس کی کتاب میں یہ چیزیں خلاف عقیدہ لکھی ہیں صحیح عقیدے کے خلاف ہیں صحیح مرد کے خلاف ہیں قرآن و حدیث کے خلاف ہیں وہ تو منکر حدیث تھا وہ تو اپنی کتب میں بتوں کو نواز دیتا تھا تو یہ جائز ہے اور ایسے ہی علماء اکرام کا اتفاق ہے کہ حدیث کے جو راوی ہوتے ہیں حدیث بیان کرنے والے ان کے اوپر تنقید کرنا تاکہ پتہ چلے کہ وہ اس قابل ہے کہ نہیں کہ اس کی حدیث لی جائے تو یہ بھی جائز ہے اچھے انداز کے ساتھ اخلاق کے ساتھ بلکہ ساتھ ان کو دعا بھی دے دیں اگر اس نے کوئی بڑا جرم نہیں کیا تو مثال کے طور پہ اتنی اتنا سا مسئلہ ہے کہ اس کا حافظہ صحیح نہیں تھا تو آپ بیان کریں گے کہ اس کا حافظہ صحیح نہیں تھا یعنی کہ اس کی حدیث کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا لیکن وہ مجرم تو نہیں ہے نا تو آپ اس کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ اس کے اوپر رحمت نازر فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری موت خیر کی موت بنائے ہمارا خاتمہ خیر کے اوپر ہو اللہ ہمیں اذاب قبر سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں شامل فرمائے جن کا انجام دنیا میں بھی اچھا ہوتا ہے قبر میں بھی اچھا ہوتا ہے روزِ آخرت میں اچھا ہوگا یہ دعا میری اپنے لیے بھی ہے آپ سب کے لیے بھی ہے ہم ہم سب کے والدین کے لیے بہن بھائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پہ اپنی رحمتیں برقتِ نازر فرمائے و آخا وانہ انیل الحمد رب العالمین اس کے بعد جس کتاب کا آغاز ہو رہا ہے وہ کتاب الزکت ہے زکوٰۃ کے بارے میں صدقہ خراب کے بارے میں حادیث ہوں گی اللہ تعالی ہمیں یہ حدیث پڑھنے کی توفیق دے و آخا وانا الحمد رب العالمین